کہا جی ایک سو چودہ گنا بڑی چیز جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے سجدہ کیسے کیا؟ یہ سلمان رشدی کی برادری پیدا ہوتی ہے نا وہ ایسی چیزیں ہیں جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے محل ہوتی ہے کھوٹ ہوتا ہے وہ ایسے لفظ پکڑی تبھی آیا تشہد لے کے دنیا کے دماغوں میں فتر تو حالانکہ یہ بات یاد رکھا کریں یہ تو ایک محاوراتی بات ہے اگر سمجھنا چاہے تو مشکل کوئی نہیں آپ دیکھیں نا جی کا چاند دیکھ رہے ہوں دس آدمی کھڑے ہوتے ہیں ایک آدمی کو نظر آ جاتا وہ کہتا میں نے دیکھ لے جی بتائے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر اور نکا یار کمال کرتے وہ کھجو کے درخت ہے میں اس کے پیچھے دیکھ تو بھی نظر نہیں آئے وہ کہتا اچھا ایسا کرو میں ایسی انگلی سیدھی میری انگلی کے پیچھے انگلی کے پیچھے چاند تھوڑا آ جائے یہ تو محاورہ اس کو آدمی پھر ضرب تقسیم دے کہ اللہ کے قرآن پہ بلا وجہ جو اعتراض کرے یہ عقل کی بات انسان خواب دیکھتا ہے کہ اس کو پھانسی دی جا رہی ہے انسان خواب دیکھتا ہے کہ اس کو سانپ ڈس کیا ہے انسان خواب خواب کی دنیا ہی الگ ہے تو اس کو سامنے رکھ کر اللہ کے قرآن پہ اعتراض کرنا یہ اللہ کے قرآن پہ حملہ کرنا یہ تجھی حالت کی بات اور دوسری بات یہ احتیاط رکھیں کہ این ان فوانے بچپنا ہے اور یہ اس علیہ السلام کو اس وقت کسی چیز کی خواہش کہ وہ جا کے ایک خواب باللہ ایسا بنا کے اپنے اپنے کو سنائے کیا اس کو غلط کیا ترام تو بچے یعنی ابھی آپ کی عمر جو تھی تقریباً گیارہ سال کے قریب تھی جب یہ واقعہ پیش کیا ہے جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا ہے تو آپ کی عمر بارہ سال تو انہی دنوں میں یعنی یہ واقعہ ہے آپ کی عمر گیارہ اور بارہ کے درمیان میں تھی اس وقت حضرت یوسف علیہ اسلام کو آخر کیا ضرورت درپیش آ گئی کو ایسے نعود بلّہ فرضی خواب پیش کرے کم کی بات اس لیے یہ خواب سچا تھا حقیقت تھی اور انہوں نے تن دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آ کے بیان کیا تو ابا اب نے فرمایا کہ میرے بیٹے مجھے تو بتایا ہے یہ خواب کسی اور کو نہ بتانا اور بھائیوں کو بھی نہ بتانا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے کسی حضرت میں مبتلا ہو کر آپ کے خلاف مکر کا ذریعہ بنے بات زندگی نہیں تو بات باقی با اللہ تعالیٰ علم و علم و برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں دروس کا سلسلہ کسص و علیہ کے زمین میں ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں کچھ باتیں سابق میں ویسے تو اللہ کے قرآن کے تمام قصص جو ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں ان میں مواعد ہیں نسائے ہیں ابر ہیں ان میں ہمارے لیے ہدایات ہیں ان میں تواجر ہیں تقویفات ہیں بات ہیں بات ہیں بڑے عظیم جامع میں باتیں ہیں جو اللہ نے اپنے قرآن میں لکھی ہیں لیکن سورت یوسف علیہ السلام کے قصے کو چونکہ ایک بڑی اہمیت ہے اس لیے کہ جس قصے کو قرآن نے خود یہ کہا ہو کہ احسن القصص یعنی جس قصے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرمائیں کہ احسن القصص اس قصے کے حسن کا جمال کا کیا الگ اسی لیے مفسرین کرام رام اللہ تعالی علیہ اجوائن نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہت بڑے درس ہیں کیونکہ آپ کے قصے میں مالک و مبلوک کا قصہ حاصل و محسود کا قصہ ہے شاہد و مشہود کا قصہ ہے قید اور آزادی کی کیفیات ہیں ابتدا و امتحان ہے اور اسی طرح یوں سمجھیں کہ ایک محب و محبوب کا قصہ ہے اور حضرت یوسف علیہ اسلام کی حکمت و دارائی اور علم کی بات ہے تو یہ قصہ جو ہے اس میں کوئی ایک پہلو نہیں اس میں عظیم پہلو کسی بھی اللہ کے قرآن نے تو کو القصص کسس اور دوسری بات یہ ہے کہ اس قصہ مبارک کو سرکار دو جہاں حبیب قبریہ سیدنا محمد آلی اللہ علیہ وسلم کے قصے سے بڑی کچھ کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والے ان کے بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچانے والے آپ کی قوم تھی برادری تھی بھائی جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے بھائیوں نے قتل کا مشورہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قریش نے قتل کا مشورہ کیا جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنا وطن چھوڑنے کے بعد عزت ملی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کے بعد عظمت بھی نہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے عین اقتدار کے وقت میں انتقام کے بجائے افب اور معافی سے کام لیا سرکار دو عالم نے بھی فتح مکہ کے موقع پر بالکل وہی بات فرمائی کہ جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا میں بھی کہتا ہوں لاتی علیکم اليوم تو اس قصے کو چونکہ آکا انعام دار کے واقعے سے ایک بڑی عظیم اور جامع مشابہت ہے اس لیے بھی اللہ تبارک کو اور مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اور قصے جو ہیں آپ کو وہ تھوڑے تھوڑے کسی جگہ ابتدا ہے کسی جگہ انتہا ہے اور بار بار قرآن نے کئی سورتوں میں ذکر کیے ہیں لیکن یوسف علیہ السلام کا قصہ صرف ایک دور یعنی اور انبیاء حتٰ اب اب ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے پڑھا ہے الحمدللہ کہ کتنا اللہ نے قرآن کی کون سی صورت ہے جہاں ذکر نہیں فرمایا لیکن یوسف علیہ السلام کی بات جو ہے وہ صرف ایک ہی صورت مبارک اور اول سے لے کر آخر تک اللہ نے ایک ہی دفعہ ذکر کر اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اس پہ غور کریں کہ باقی جو انبیاء علیہم السلام کے قصے ہیں ان میں تو کچھ تنبیہات ہیں ذکر ہے تو جب کسی کو تنبیہ کرنی ہو تو تنبیہ تو بار بار کی جاتی لیکن قصہ یوسف علیہ السلام میں وہ بات نہیں ہے اسی طرح اصحاب القحق اسی طرح ضلفن اور اسی طرح حضرت سیدنا اللہ علیہ السلام الفضر علیہ السلام کی ملاقات اور قصہ سید اللہ یوسف اس کو اللہ نے ایک ہی دفعہ دیا کیونکہ ان میں وہ مقامات وہ سردنش وہ تنبیہات مقصود نہیں اس لیے اس قصہ مبارک کا اسلوب بھی نا ہے اب یوسف علیہ السلام کے قصہ مبارک کو پڑھنے سے پہلے پہلے تھوڑا سا اس کے تاریخی پس منظر پہ بھی آپ نظر ڈال لیں تاکہ اس کے بعد پھر جب یوسف علیہ السلام کے قصے کو آپ قرآن کی آیات مبارک کی روشنی میں سمجھیں گے تو آپ کے لیے اور آسانی ہوگی اور آپ کے لیے نئی راہیں ہمیں جہاں تک تاریخی پس منظر کا پتہ چلتا ہے لازمی بات ہے کہ وہ قطب سابقہ یعنی اسرائیلی روایات ہیں اسی طرح بائبل میں تلمود میں اور قطب سابقہ میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ تقریباً یہ اٹھارہ سو نبے قبل مسیح علیہ السلام کے اور انہی کتابوں میں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ اٹھارہ سو نبے قبل مسیح میں فلسطین کے علاقے میں سرزمین فلسطین کے علاقے میں ایک مقام تھا ہر رون جہاں حضرت یوسف علیہ السلام پیدا سید نا یعقوب علیہ السلام کی چار بیویاں تھیں انبیاء علیہم السلام کی یعنی یہ نہیں کہ صرف حضور پاک سے بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی گزرے ہیں ان کے بھی ازوات جو تھیں وہ کو تعدد کی جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے آپ کے تو حرم میں 99 تقریباً اور یہ تعدد ازواد جو ہے یہ یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے نعوذ باللہ کی اسے تعص کی نگاہوں سے دیکھ کے کسی کے لیے ذریعہ ایب ٹھہرایا جائے بلکہ افسوس تو یہ ہے کہ تعدد ازواج کے مسئلے پر وہ قومیں اعتراض کرتی ہیں کہ جو تعدد احباب پہ تو اعتراض نہیں کرتی لیکن تعدد ازواج پہ اعتراض کرتی یعنی آپ گم فرینڈ تو جتنی مردی ہے ہی رکھ ہیں لیکن حلال نہ کریں عجیب قوم اور تعدد ازواج پہ اعتراض کرنے والی قوم کا یہ عالم ہے کہ پانچ لاکھ ان کے ہان نو سال سے لے کر تیرہ سال کی عورتیں جو ہیں وہ حاملہ بتنا تعدد ازواج پہ اعتراض کرنے والی قوم کا یہ عالم ہے ابھی آپ نے تین چار روز پہلے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ چودہ ہزار عورتوں کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جب اسکول ٹائم آیا بچوں کے داخلے کا تو انہوں نے کہا کہ بچے کے باپ کا نام بتائیں تو وہ نہیں بتا سکتی ہوں کہتی ہم کیا بتائیں کون اس کا باپ تو اب اس کے لیے پورے کمیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں قانونی ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں کہ باپ کے کھانے میں کیا لکھتے ہیں؟ تو بہرحال حضرت یعقوب کو السلام کی چار اور ایک بی, بی جس کا نام راہیل تھا یا بعض روایات تلبود میں اس کا نام راہیل بھی کہا گیا ہے لیکن زیادہ راج راہی راہیل کے بتن سے حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے شقیق بھائی جو ہے بنیابین پیدا اور بی بی لیا سے اور باقی بیویوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے تقریبا یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ بارہ اولادیں ہیں تو اس لیے ابتدا ہی میں ذرا آپ ذہن میں رکھیں گے چونکہ یہ ابتدا میں مائیں الگ تھیں یعنی یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ماں الگ ہے باقی بھائیوں کی مائیں الگ ہیں تو وہ فطری طور پر جو سوکنوں میں ایک تضاد ہوتا ہے ایک اختلاف ہوتا ہے ایک دوسرے سے تھوڑا سا بودھ ہوتا ہے اس کا اثر بچوں پر بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض مرقین نے جو یہ لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ فراؤن تھا یہ بات غلط زمانے یوسف علیہ السلام میں مصر پر امال کا قومی کا قبضہ تھا یہ عمال جو ہیں اصل میں چرواہے تھے لیکن اللہ نے ان کو مصر کی حکومت دے دی یہ تو اللہ کا خیال ہے تو عزو منت شاہ منت بھی کل یہ کوئی عجیب بات نہیں اب تو یہ ہمارے یعنی سامنے عالم کے واقعات ہیں کہ بہت چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں بڑے بڑے اعلیٰ بنا پہ آ جاتے تو یہ قوم امال کا جو ہے یہ اصل میں چرواہے تھے لیکن تھے عربی نسل انہوں نے مصر پہ جا کے قبضہ کیا کنٹرول کیا اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کا پندرواں خاندان ہے جو حکومت کر رہا اور اس دور میں جو بادشاہ تھا اس کا نام ابو کیس وہ فراؤن نہیں تھا فراؤن تو بعد میں اور اسی طرح ان کے وزیر خزانہ جو ہے وزیر مالیا جو ہے وہ عزیز کہلاتا اور پھر قوم امالکہ کے بعد قوم پرستی کے نام پہ تحریکیں اٹھی جیسے آج بھی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں بنگالی ہے کہیں سندھی ہے کہیں ہندی ہے کہیں افغانی ہے کہیں کچھ ہے یہ قومیت کے نام پہ عصبیت پھیلانے کے لیے تحریکیں ہوتی ہیں اور تو مسلمان تو مسلمان ہے چاہے کہیں بھی ہو ہم سب سے پہلے تو مسلمان ہیں اس کے بعد تو صرف تعارف کی بات ہے کہ آپ ہندی کہلاتے ہیں وہ پاکستانی کہلاتا ہے وہ کشمیری کہلاتے اصل رشتہ جو ہے وہ تو ایمان کا رشتہ ان نون تمام ایمان والے جو ہیں ایک دکھ کے بھائی اسی بھی ہے اسلام کا جو سب سے عظیم چارٹر حجت الفدا کا اس نے میرے آقا نے واضح فرما دیا کام لا تقوا کسی عربی کو اجمی پہ فضیلت نہیں کسی گورے کو کالے پہ فضیلت نہیں مگر تقوی سے جو جتنا اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اتنا زیادہ شاند. تو قوم امال کا کے بعد قوم پرستانہ تحریک جب اٹھی تو کبت والے جو کہلاتے تھے وہ انہوں نے آ کے قبضہ کیا اور یہ کبتیوں میں قوم فرا تھی جو حکومت اور اقتدار پہ قابض ہوئی اور ان کے بادشاہ بننے والوں کا لقب پھر پھر بنی جیسے ہبشہ میں بادشاہی کرنے والوں کا لقب نجاشی فارس میں کسرا روم میں ہرکل مصر میں فرائنا پھر اون کہا تھے تو ان کپٹیوں نے آ کے پھر قبضہ کیا اور خدا کی شان دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو امانکا کے زمانے میں وہاں پہنچے تھے اس وقت کپڑیوں کی, کی حکومت نہیں اور یوسف علیہ السلام نے جب اقتدار سنبھالا ہے تو آپ کی عمر تقریباً تیس سال اور یوسف علیہ السلام تقریباً اسی سال تک مصر صرف پادشاہ رہے ہیں بلا شرکت ہے اور ایک سو دس سال تقریباً کی عمر میں آپ کی وفات اسی دور میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یعنی مصر میں عروج بخشا تو بنو اسرائیل آئے کیونکہ بنو اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد ہیں وہ بھی مصر میں آئے اور آباد میں اب جب قوم آئی کبتیوں کی فراہ نہ آئے تو ان نے سب سے پہلے امالکہ اور بنو اسرائیل پہ مظالم اٹھائے انہوں نے ڈھائی لاکھ امالکہ کو مصر سے نکالا اور بنو اسرائیل پہ ظلم کے پہاڑ توڑ ڈالے اس کے بعد پھر ان کی نجات کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا تو اسی طرح اسی بسے منظر میں کتاب تلمود میں اور بائبل میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش اٹھارہ سو نبے کی ہے اور آپ نے وہ جو خواب دیکھا ہے اور جب کنویں میں ڈالے گئے تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً ستارہ سال ہو گئی تھی انیس سو کا تقریباً ایک اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں ڈالا گیا تھا وہ بھی کتابوں میں ذکر آیا ہے کہ وہ شمال میں تھا قسم شمال قسم میں ایک جگہ تھی دوتن وہی وہ کنواں تھا جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھی. اور اسی ضمن میں ان کتابوں میں آپ کے اس خواب کا بھی ذکر ہے جو خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ خواب جو یہ بھی یعنی ایک اللہ کی بڑی عظیم نعمت اسی لیے ایک حدیث مبارک میں صحیح حدیث میں آتا ہے لم اب کا بینا نبوتی ان کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی اب پشارات ہے اور اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ ارب خواب جو ہے یہ بھی ایک جد ہے نبوت کے اجداد لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جز موجود ہو تو نبوت کا کوئی دعویٰ کر دے کہیں آپ ٹانگ پڑی ہوئی دیکھیں تو آپ کہتے ہیں ٹانگ ہے یہ نہیں کہتے کہ بندہ پڑا ہے کہیں ہاتھ کٹا ہوا ایک بندے کا پڑا ہو تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ آدمی پڑا ہے یعنی جز کو دیکھ کے آپ کبھی کل کا دعویٰ نہیں کرتے تو اسی طرح اگر ایک نبوت کی جز اگر اللہ نے باقی رکھی ہے تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ نبوت باقی ہے لیا کال خواب دیکھنے والا نبی بن جائے گا تو خواب جو ہے دراصل اس کے بارے میں بھی غلط ہیں بہت بڑے ابحاس ہیں بہت بڑی تفاصیل ہیں بہت بڑی کتابوں میں پیسے ہیں لیکن آپ موٹی سی بات یاد رکھیں جو خلاصہ ہے تقریباً ان ابہاس کا کہ اللہ نے انسان میں ایک تو آپ کی یہ جان ہے اور ایک ہے نفس اور ایک ہے روح بعد علماء نفس اور روح کو ایک بھی کہہ دیتے ہیں کیونکہ جو کام روح کا ہے وہی نفس کا اسی بھی یہ قرآن کہتا ہے نا اللہ ہوفل ان کو صحیح کہ اللہ تبارک تعالی پورا پورا لے لیتی ہے نفس کو قبضے میں تو یوں سمجھ لیں کہ ایک جان ہے ایک نفس ہے ایک روح ہے روح کو یوں سمجھ لیں کہ وہ روح روح ہے یعنی جان کے لیے نفس کام کر رہا ہے اور نفس کے لیے برو کام یعنی آسانی آپ کے لیے ہو جائے گی وطن تو یہ تو خیر بہت بڑی علمی ابھاس ہیں جن کے لیے بہت بڑے اوقات کی اور پھر ان لوگوں سے جن کا علم سے تعلق بھی تو اب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان مثلا سوتا ہے یا مدہوش ہے تو جب نفس انسانی تدبیرے بدن سے فارغ ہو جاتی اب تو سو گئے نا آپ جاگ رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو ساتھ تدبیر کر رہی ہے اب آپ سو گئے تو گویا نفس انسانی جب تدبیر نفس سے فارغ ہوئی اب اس کو کچھ قوتیں متخیا کے ذریعے کچھ ٹوٹتے اللہ دکھا دے پھر آگے ان کی کیفیات ہوتی ہیں یا تو جو ہم نے دن میں کہا وہ پیش آ گیا یا شیطانی خواب آ گئے یا اللہ کی طرف سے رحمانی خواب آ گئے اور اس کے لیے بھی حکم ہے کہ لا یوز کرو اللہ حبیب لبیب کہ جب بھی خواب ذکر کریں کسی دوست پہ اور عقل والے سمجھدار کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرو خواب جو ہے یہ ایسے ہیں جیسے کسی پرندے کے پاؤں پہ رکھا ہو جیسے تعبیر بھی واقع ہو گئی اچھا ایسا کیوں وہ ہو جاتا ہے کہ وہ تقدیر معلق ایک تقدیر مبرم ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہو اور ایک تقدیر معلق ہے وہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ ترس دیا تو ہم آپ کو یہ دیں تو یہ معلق نہیں دیا نہیں دے دی تو اسی طرح وہ بھی تقدیر معلق کی قسم ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جیسے اب صاحب تعبیر نے تعبیر دے بھی بس وہ واقع ہو جاتا ہے تو اگر تعبیر اچھی دے گا انشاءاللہ تو اچھی بات واقع بات ہوگی اچھا دوسرا یہ ہے کہ تعبیر اگر غلط دے گا تو آدمی ایک وسوسے اور ایک مصیبت اور ایک ذہنی طور پر یعنی سائیکولوجی کے طور پر بھی وہ پریشان ہو جائے گا اس لیے خواب بھی ایک بڑی نعمت ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ امبیا کا خواب جو ہے وہ تو واحد وہ تو ایسے ہے جیسے اللہ کی واحد بس اچھا اسی زمین میں ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ خواب کبھی کبھی, کبھی کافروں کا بھی سچا خواب کبھی کبھی فاسق فاجر بڑے سے بڑے بد کردار انسان کا بھی سچا ہو سکتا ہے کہ اسی سورت یوسف میں سورت یوسف علیہ السلام میں آپ دو قیدیوں کا خواب سنیں گے انشاءاللہ وہ بھی تو کافر تھے اس وقت کے بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کے لیے بھی یوسف علیہ السلام کو نکالا گیا وہ دیکھنے والا بھی کافی تھا لیکن خواب سچا اسی طرح بی, بی آتکا نے حضور کے بارے میں خواب دیکھا تھا اسی طرح بخت و نثر نے خواب دیکھا تھا اسی طرح کسرا فارس نے خواب دیکھا تھا اور بالکل سچا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خواب یہ ضروری نہیں ہوتا یعنی مومن کا خواب تو خیر ہے ہی مومن کا خواب اولیاء اللہ کے خواب ہیں یا انبیاء کے خواب ہیں سبحان اللہ ان میں تو کوئی کلام نہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت یہ ہے کہ کبھی کبھی کابلوں کا خواب بھی سے ہو جائے ورنہ اللہ کے نبی کا خواب تو خواب ہو. جیسے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے غزویں احد سے پہلے آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کی تلوار عید الفقار جو ہے وہ ٹوٹ گئی اور چند گائیں ہیں جو زی کی جا رہی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھنے کے بعد ہی یہ اندازہ لگا لیا کہ عہد میں ہمیں شکست ہوگی اور میرے بڑے بڑے عجیب صحابہ بڑے شان والے لوگ ہوں گے لیکن اللہ کی تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے اللہ کا حکم ہوتا ہی ٹر اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے اور یہ بھی اس میں یاد رکھ رکھنا کہ چالیس سال کے بعد تعبیر ظاہر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جب آپ خواب دیکھیں کل آپ کو تعبیر مل جائے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ پہلے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوائل عمر میں آپ جو خواب دیکھتے تھے کہ فرق صبح ہی ہو بالکل ایسی آزادی تھے جیسے صبح کا سورج نکلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت مبارکہ میں یعنی بڑے عظیم واقعات کا تذکرہ فرمایا ہے اسی لیے قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں تو اب آپ کے دماغ میں تھوڑا سا ایک پس منظر جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان مقامات کا جہاں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام گزرے تھے اور یہ سارا جو ہے ارض فلسطین میں ہے یوں سمجھ لیں شام کے علاقے میں اور وہ قابلہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالنے والا ہے وہ شرک اردن جو آج کل آپ اردن کہلاتا ہے اسی شرک اردن سے مصر جا رہا تھا اور انہوں نے آ کے راتے میں اس واقعے کے بعد آپ کو نکالا اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہن کس والی کا آسن کا حاضل و ان کنتم قبل ہی اچھا اس میں دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب جب تک ہم نے آپ کو قصہ نہیں سنایا تو آپ کو تو علم نہیں تھا آپ تو قبلت والوں میں سے تھے لیکن دراصل اس میں اشارہ ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قریش مکہ پر قریش مکہ اور یہود نے آگے پوچھا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ اب تو اللہ کا قرآن آ گیا اب تو تمہارے سامنے سیدنا یوسف علیہ السلام کا عظیم قصہ میرے مدنی پاک نے سنا دیا اسی سے اندازہ لگا لو کہ اللہ کا نبی ہے آخر آپ کو کیسے معلوم ہوا یہ قصہ بھائی اس زمانے میں کوئی اسٹیشن تو نہیں لگے ہوئے تھے فلائٹ کے اس زمانے میں کوئی ڈش تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ رات کو دیکھ لیا اور صبح سے سنا دیے جس آدمی نے نہ دیکھا وہ تو حیران ہو جائے گا نا کہ آپ نے رات کو نئی نئی چیزیں دیکھی آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ گئے آپ نے جناب پچاس ملکوں سے معلومات حاصل کر دی ہے اور میں کیوں کہ نہیں جانتا مل لیے تو عجوبہ ہوں گی لیکن کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ آپ کے پاس جہاز موجود ہے اور وہ جہاز جس کے پاس بھی موجود ہو اور چلانا جانتا ہو وہ خبریں حاصل کر سکتا لیکن کمال تو اس نبی عربی کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پیدا ہونے سے لے کر چالیس سال تک اسی لیے سب سے بڑی بات حضور نے یہی پیش کی تھی نا قریش کو لبی کو من کہہ لوگوں میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری میں, میں تمہارے اندر رہا تمہارے سامنے پیدا ہوا ہوں میری زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے اور 40 سال کے بعد کبھی حضور نور علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں کبھی حضور صالح علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں کبھی حضور حد علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں کبھی حضور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا رہے ہیں اللہ نے فرما اس کے بعد بھی تمہاری غفلت نہیں ٹوٹی کہ یہ میرا پیغمبر ہے میرا نبی ہے اور جو سناتا ہے وہ میرے کہنے سے سناتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تو کوئی سے اب جنا وہ آیا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا حضرت یاقوب سے آ کے اند اشر کب شم سبل کمر آئی تمری ساج دین یوسف علیہ السلام نے آ کے ارد کیا کہ میرے ابا میں نے خواب دیکھا ہے کیا خواب پر میں عجیب تھا کہ گیارہ ستارے ہیں سورج ہے چاند ہے میں نے دیکھا کہ سب جھک کے مجھے سجدہ کر رہے ہیں والا با نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمثیل کے طور پر جیسے کہ عالم مثال ہے اسی طرح اللہ باغ نے سفر السلام کو قاب میں دکھلایا شمس سے مراد آپ کی والدہ اچھا باد نے کہا کہ آپ کی والدہ بہت ہو گئی نہیں بلکہ خالہ ہے چونکہ یہ بات بہرحال ہمیں ملتی ہے کا میں کہ جب بنیامین پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی والدہ بہت ولادت کے مسئلے میں ہی تو اب باد الرحمان نے کہا کہ خالہ ہے اور کالا بھی من میں دل عمر ہے وہ بھی ایک ماں ہے اور اس کے بعد کمر سے تشویج دی گئی والدگی اور تاروں کو تجوی دی گئی بھائیوں سے چونکہ سب کا اصل سورج ہے جس سے سب نور حاصل کرتے ہیں تو گویا کہ وہ ماں جو تھی وہ اصل تھی جانتے بچے پیدا اس لیے اللہ تبارک تعالی نے آپ کو خواب دکھلایا اور اسی خواب میں ایک عجیب اشارہ تھا کہ آسمان کی بلندی پہ رہنے والی چیزیں آسمان پہ چمکنے والی چیزیں آسمان سے پورے عالم کو روشن کرنے والی چیزیں جو ہیں یوسف علیہ السلام تیرے آگے جھک رہی ہیں تو اللہ تبارک و میں اور یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو قرآن پاک میں کتنے عظیم لقب دیے کہیں جگہ تو فرمایا کہ وہ غلام علیم تھے علم با. کہیں فرمایا وہ غلام حلیم تھے علم والے اور کہیں فرمایا آئی نہ ہو حکمن و علماہ ہم نے تو ان کو حکمت و درائی اور علم عطا کرا ہم نے ان کو حکمانہ حکومت کرنے کا بھی اقتدار بھی عطا پھا. اور کہیں فرماتی من المحسنین وہ تو خالص میری عبادت کرنے والوں میں اور کہیں فرماتی ان من عباد المخلصین وہ تو میرے چنے ہوئے بندے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا اور آپ نے وہ جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کی خدمت میں پیش کیا اسی سے وہ سبق بھی ملا ہمیں کہ لا یز لبی بن او حبیبن کہ جب بھی خواب دیکھو کسی عقل والے کے آگے پیش کرو اب یوسف علیہ السلام نے بھائی بھی تو موجود تھے اور بھی تو لوگ وہاں رہتے تھے لیکن سوائے حضرت یعقوب علیہ السلام کے کسی کو تھے اب جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر آپ کو خواب سنایا تو کالیا بن تک سسرو یا کالا ان شیتانا لان یا دونوں حضرت آبل سلام فرمائیں میرے بیٹے اپنا یہ قصہ اپنے بھائیوں پہ ذکر نہ کرنا وہ تیوہارے لیے پھر کوئی جال بنیں گے مکر کریں کیوں میرے بھائی ہیں میں ان الشیطان ان الشیطان للانسان علم مبین شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور اس خواب میں آپ کی عزت کا ذکر ہے عظمت کا ذکر ہے اور بھائی برداشت نہیں کر سکیں گے چونکہ یاقوبن علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائی میں تو پہلے حسد ہے پہلے تو تہذاغذ ہے وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین امین کو پہلے سے اچھا نہیں سمجھتے پہلے بھی ان کو وہ نوزب باللہ اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تو جب وہ ایسا خواب سنیں گے تو اس کا نتیجہ دو ہوں کہ اگر انہوں نے خواب کو اہمیت دے دی تو دشمن بن جائیں گے اور اگر خواب کو اہمیت نہ دی تو مزاق اڑائیں گے دیکھو جی سورج اور چاند کیسے سجا کر رہے ہیں دیکھو جی آسمان نے سورج اترایا سجا کرنے کے لیے کی وجہ یہ ہے نا جی کہ جب دشمن ہوتا ہے تو وہ اسی بات کو پھر افسانہ بنا دیتا ہے اور اگر دوست ہوتا ہے تو پھر اس کے دل میں عظمت جیسے کہ کسی کو آپ کہیں گے جی وہ چاند دیکھو میری انگلی کے پیچھے اب اگر مخالف ہوگا اسی کو کہانی بنا دے گا کہ جناب کبھی چاند بھی انگلی کے پیچھے آ سکتا ہے کبھی سورج بھی انگلی کا اتنا بڑا کرا ہے چاند کا وہ تو زمین سے بھی بڑا ہے تو انگلی کے پیچھے کیسے آگے اسی لیے جیسے کہ ادور نے فرمایا کہ جب نماز جب سورج نکل رہا ہو تو تم نماز نہ پڑھا کیونکہ اندت لو بہ کرتے ہیں شیتان جب یہ سورج نکلتا ہے تو گویا شیطان کے دو سنگوں کے درمیان سے نکلتا ہے. اب جناب دیکھیں ایک حدیث سے مبارک ہے اور صحیح حدیث سے مبارک ہے لیکن پرویز جیسے منکرین حدیث جن کو سرکار دو عالم کی حدیث سے عداوت اس نے جناب اسی بات کو اتنا رنگ آمیزی کی کہ پوری کتاب لکھ ڈالی نے کہا کہ اگر آدمی کی یہ پیشانی کی پیمائش کی جائے تو ہر بندے کے طول و عرض کا یہ بارہواں حصہ ہوتا یعنی اگر بارہ ایک آدمی کا طول عرض جو ہے اس کو دیکھا جائے اور پھر پیشانی کی پیمائش کی جائے تو یہ بارہواں حصہ بنتا ہے تو اس نے کہا کہ جناب سورج جو ہے وہ تو زمین سے بھی ایک سو چودہ مرتبہ بڑا ہے اور وہ شیطان کے دو سیگوں کے درمیان میں آ جاتا ہے تو شیطان کی پیشانی کتنی بڑی ہوگی اور وہ کتنی چوڑی ہوگی کہ یہ سورج میں آگے پھنس گیا دو سینگوں میں اور اگر وہ شیطان کے سینگوں میں آ جاتا ہے تو سینگوں کو اٹھا کے وہ سورج کو جہاں مر دیا لے جا پوری دنیا میں دھیرا کر دے انہوں نے کہا کہ نفوز تو, تو حدیث ہے ہی نہیں ایسے لوگوں نے لگتی حالانکہ بالکل جاہلیت کی بات تھی بات محاوراتی تھی کہ شیطان جو ہے وہ چونکہ جانتا ہے کہ یہ وقت جو ہے شمس کا ہے سورج کے پجاریوں کی عبادت کا وقت ہے تو وہ آگے آگے کھڑا ہو جاتا ہے کویا کہ سورج اس دو، اس کے سنگھوں کے درمیان میں ہے یہ ماننا تھوڑا ہے کہ سورج میں ہے یا وہ سورج تک پہنچ گیا وہاں جائے تو جل نہ جائے وہاں تو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے ابنیس. وہاں کیسے جا سکتا ہے سورج کے اتنے کورک میں تو ایک محاوراتی بات کو دشمنی نے اپنی نظر سے پسانہ بنا دیا اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام نے نصیحت فرمائی کہ اے بیٹا مہربانی کر کے یہ بات جو ہے اپنے بھائیوں کو نہیں بترانا کہیں ایسا نہ ہوگا تم پھر کسی مکر کا اور قید کا شکار ہو جاؤ اور قید کا معنی ہوتا ہے کہ خفیہ طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانا اور وہ ایسا کیوں کریں گے ہیں تو تمہارے بھائی باپ بھی ایک ہیں ویسے بھی اچھے ہیں مومن ہیں لیکن شیطان بھی تو بڑا دشمن ہے نا وہ دوسروں کو عدابت میں مبتلا کرتا ہے اور اس کے بعد ہی یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ بھی فرمایا رَبُّكَ مِن کزالی الْأَحَادِيثِ کتنی <تصفيق> بڑی بشارت ہے ابو علیہ السلام نے کہا میرے بیٹے تیرے رب نے تجھے تجی لیا ہے اور تمہیں خواب کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمائیں گے اشارہ ہو گیا کہ باقی بھائی نبی نہیں بنیں گے ان بھائیوں میں اللہ نے یوسف کو چم یوسف علیہ السلام کی شان ایسی ہے کہ اللہ زبان نے ان کے تمام بھائیوں میں سے ان کو اسی لیے سرکار دو جہاں سید صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لہ ل میں میں جب میری ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو جو جمال دیا ہے وہ شطر الجمال کہ اللہ نے جو حسن پیدا کیا جو جمال پیدا کیا اس کا آدھا یوسف کو دیا اور آدھا ساری دنیا کو کیا تو اندازہ لگا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جمال کیا تو یہاں سے حضرت یعقوب نے یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اللہ آپ کو تعبیر الحادی اس کا معنی علمان لکھا تعبیر رویا اور بعض نے فرمایا کہ نہیں حکومت کرنے کا اور بات کرنے کا فن کے فیصلے کرنے کی قوت امت ہُو الب اللہ علی با کما تما اللہ اب من قبل و اسحاق ان براہق انحقیم اور اللہ اپنی نعمت کو پوری کریں گے جیسے علیہ پہ نعمت پوری کی ہے اور جیسے اللہ نے ان کے والدین پہ اس سے پہلے سیدنا ابراہیم اسحاق پہ اپنی نعمتیں پوری کی اور ان کو نبوت کے لیے چن لیا کیونکہ تیرا رب جو ہے وہ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے اب اللہ نے فرمایا اللہ, یوسفا یوسفا اللہ نے فرمایا کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بڑی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے کیونکہ یاقوب نے اصل میں یہ تھا کہ بڑو اسرائیل چاہتے تھے امتحان لینے یہ یہود قوم جو ہے بڑی عیاد بڑی مکار تو وہ آگے حضور سے ایسے ایسے سوال کرتے تھے کبھی کبھی قریش کو بھی سکھا دیتے تھے تاکہ حضور کی نبوت کا امتحان لیا جائے کبھی اصاب کاب کے بارے میں سوال کیا کبھی دلکرن کے بارے میں سوال کیا کبھی روح کے بارے میں سوال کیا کبھی جنت میں سب سے پہلی جو مومن کو غذا کھلائی جائے گی اس کے بارے میں سوال کیا کبھی جنت کی زمین کی پٹی کے بارے میں سوال کیا اسی طرح انہوں نے آخر کر حضرت آکا دار سید محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سوال کیا کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا کیا واقع ہے اللہ تبارک و تعالہ نے یہ سورت مبارک ان کے رد میں ان کے جواب میں اتاری اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں اس کے بھائیوں کے واقعات میں بہت بڑی نشانی ہے ان پوچھنے والوں کے اور یاد رکھیں کہ صرف پوچھنے والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اس قصے میں تو آیات ہیں اس قصے میں تو نشانیاں ہیں اس قصے میں تو بہت بڑی عظمت اور ہدایات ہیں اور پوری کائنات کے لیے ہیں جو بھی اس سے فائدہ قالوا چاہیے ابین کالو لو ہوا منا نہوسب انفیل <مُبِين> اب وہ بھائی آپس میں بیٹھے آپس میں جب جمع کہنے لگے کہ عجیب بات ہے کہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین وہ سب سے زیادہ محبوب بھائی یاقوب علیہ السلام کو ہر بک یوسف علیہ السلام ہریامین یوسف، یوسف، یوسف، ان کا تو اتنا بڑا خیال ہے حالانکہ وہ صرف دو ہیں اور ہم تو دس ہیں پورے یعنی ہم تو جماعت ہیں لیکن ہمارا خیال کوئی نہیں ہم سے اتنی محبت کوئی نہیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ابا جو ہے وہ اللہ رحمت فرمائے وہ دلال ظاہر میں یاد رکھیں کہ ایک دلال کا مانا ہوتا ہے گمراہی اللہ معاف کرے نبی گمراہ تو نہیں ہو سکتے اور اگر یوسف یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اپنے باپ کو گمراہ سمجھتے ہیں تو مسلمان ہی نہ رہے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں نبی کی طرف گمراہی کی نسبت کرنے والا آدمی پھر مسلمان کیسے ہوتا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلال جو ہے وہ ہدایت کے مقابلے پر بھی ہوتا ہے کہ جو اس لیے ہے نا دلہ ہو فلاح مدلا و فلاح دلہ تو ہدایت کے مقابلے پر دلال کا لفظ آتا لیکن کبھی دلال کا وانا یہ ہوتا ہے یاد رکھیں کہ کسی چیز میں گم ہو جانا جیسے ایک آندھی راستہ بھٹک جائے وہ بھی تو زال ہے نا بھٹک گیا گم ہو گیا نا کسی طرح اگر آدمی کسی خیالات میں بالکل ڈوب جائے جیسے کہ آرمی کہتے ہیں کہ زل باؤ پھر بنے وہ پانی لسی میں حل ہو گیا مل گیا پتا ہی نہیں لگتا پانی کی طرح اب تو صرف ہمیں لسی لسی ہی نظر آتی ہے تو وہاں بھی کہتے ہیں زلنا اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ قرآن مقدس میں کئی مقامات پہ اس کا استعمال جیسے اللہ نے فرما مصطفیٰ ہم نے آپ کو پایا کیا مانا یعنی آپ بالکل مستدر ہو چکے تھے اور آپ اس مسئلے میں اپنی حیرت میں کھو چکے تھے کہ بھئی پورے عالم کو کو پوری دنیا کو میں نے دوحید کی دعوت دینی ہے کیسے کیسے میں اللہ کی دین کی دعوت پہنچاؤں گا تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے آپ کو راستہ بتلا دیا کہ کیسے کرنا ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ دلال جو ہے وہ ایک معنی میں استعمال نہیں ہو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ابا جان جو ہیں وہ بھی اتنے یوسف بنیامین کی محبت میں غرق ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا ہم تو ان کو نظر ہی نہیں آتے کہ ہم ان کی کوئی اولاد ہی نہیں یہ بات ہے کہ ہم دس ایک طرف اور وہ دو ایک طرف لیکن ان دو کی محبت میں وہ اتنے گم ہو گئے اتنے ڈوب گئے اتنے کھو گئے ہیں آپ دیکھیں نا جی کبھی بیٹھے بیٹھے آدمی بیٹھا ہوتا ہے بالکل آپ کے سامنے اور آپ اس کو کہتے کرتے وہ کیا وہ کہتا ہے اچھا ہاں کیا بات ہے حالانکہ بالکل ا کے کھول کے بیٹھا ہوا ہے اپ اس کے سامنے بیٹھے ہوں لیکن وہ اپنے کسی خیالات میں ادھر کھو جاتا ہے اتنا ڈوب جاتا ہے اس کو کسی دوسری چیز کا پتہ نہیں اسی طرح افتراباد اس روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں اللہ کے اعلا و نعم کے فکر میں کبھی ایسے ایسے مستبرک ہو جاتے تھے کہ دنیا کی کسی بات کا پیار ہی اسی لیے آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ جب کھجوروں کے وبر کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور فصل بھی سال کم ہو گئی تو آپ نے فرمایا انتم عالم بھی دنیا کو بھائی دنیا کے معاملات تم سمجھتے ہو ہمیں نہیں پتا کہ دنیا بھی معاملات کیا ہو کتنے ہم نے بڑے بڑے عالم بڑے بڑے بزرگ یعنی سنے نہیں بلکہ دیکھے ہیں ان کو گھڑی دیکھ کر ٹائم کا پتہ نہیں لگتا یعنی آپ گھڑی بھی موجود ہے ساتھ بیٹھے ہوئے آدمی کو دکھاتے تھے دیکھو کیا ٹائم ہے ان کو پتہ نہیں لگتا تھا کیا گھڑی دیکھ کے نہیں فیصلہ کر سکتے تھے یعنی بخاری اور مسلم یاد پڑھانے والے لوگ لیکن گھڑی کا ٹائم میرے اپنے والد گئے جو بھی ساتھ بیٹھے اس کے اندر بیٹا تھا دیکھو کیا بجا ہے پھر اچھا کوئی اور شادی آ جاتا کہتے اس کو کل بھی بھر کے دے دو کو کہتے تھے کل کی کل بھر مجھے نہیں کہ کیسے بھری جاتی ہے اچھا وہ ان کو پتہ نہیں کہ چا بھی کیسے میرے بچے جو ہے یار چھوٹے تھے تو وہ والد صاحب اس کو بھیجتے کہ تم میرے لیے ایک بوتل لیا آم بوتلیں جو ہوتی ہیں مرنڈا شرنڈا یہ تو وہ جناب آگے ان کو کہتا کہ دادا جان وہ پانچ ریال کی ملتی ہے ایک کو اس زمانے میں چار گروش کی ملتی چھوٹے بچے تھے نا پیسے کیسے حاصل کریں دادی سے تو کہتا جی پانچ ریال کی گیم پہلے تو انہوں نے کہا جی اب مہنگی ہو گئی اچھا اب پانچ ریال کے دس دے دیے ہیں تو, تو نے کہا بھئی دیکھو یہ کتنا ہے انہوں نے کہا جی یہ پانچ ہے کہ نہیں اللہ کے بند نہیں یہ تو نوٹ بڑا نظر آ رہا کہا نہیں حضرت یہ تو مختلف چھپتے رہتے ہیں ہر سال ہے یہ پانچ کا کہہ رہے ٹھیک ان کو نہیں پتا کہ کیا تو اور جناب یہ ہے کہ آپ سیاستہ ہے حدیث ہے سرف ہے بلاغت ہے مانی ہے منطق ہے معقول ہے کوئی دنیا کی کتاب اٹھا کے سامنے ایک دفعہ تھوڑی سی پڑھنے بیٹھ جیے بس تقریب شروع ہو گئے یعنی اس میں تو اتنا حفظ ہے لیکن دنیا کے معاملے کا پتہ نہیں ہے اس لیے ان کے کہنے کا مانا یہ نہیں تھا کہ یعقوب السلام گمراہ نب اللہ کوئی اللہ کے نبی کو گمراہ سمجھیے تو پھر مسلمان کیسے ہیں وہ تو کافر ہو جا من یہ تھا کہ ہمارے ابا جان ان کی محبت میں اتنے کھو گئے ہیں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ ہماری طرف توجہ بھی اچھا اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر ایک آدمی کے چار بچے ہیں پانچ ہیں چھ ہیں دس ہیں، دو, ہیں دو ہیں کسی ایک سے محبت کا زیادہ ہو جانا جو ہے گناہ رہی چلان وہ کوئی گناہ لیکن شبد یہ ہے کہ دونوں بچوں میں عدل کر یہ نہیں کہ ایک کو تو دیتا جائے اور دوسرا بےچارہ بھٹکتا رہے یہ بات جو ہے اس گیریت میں نہ جائے جیسے ہمارے ہاں عام رواج ہے نا جی کہ یہ بیٹا میرا بڑا فرما بردار ہے اس نے میری بڑی خدمت کیا جی باگی بیٹوں نے مجھے پوچھا ہی نہیں اس لیے یہ کوٹھی تو میں نے اس کو بنا کے دے دی جائے جب بھی آپ اگر ہدیہ کریں اولاد کو تو برابر یا جیسے ہمارے ہاں ایک بڑا رواج ہے آپ پڑھتے ہوں گے اخباروں میں کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا اور قانون انگریزی تو یہ کہتا ہے کہ وہ آپ کی جائیداد سے محروم ہو گیا لیکن شریعت اسلامی میں وہ آپ کی جائیداد سے محروم نہیں ہوتا آپ چاہے کتنا آگ کرتے رہیں وہ آپ کی جائیداد کا وارث ہے اور آپ کے مرنے کے بعد وہ جائیداد کا حقدار ہیں اسے دنیا کی کوئی طاقت آپ کی جائیداد سے محروم نہیں کر سکتی وہ آپ کے لطفے سے پیدا ہوا ہے آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور یہ تو اللہ کا فیضہ ہے کہ اللہ نے اس کو آپ کا بیٹا بنا دیا باقی یہ ہماری قسمت کہ اولادیں فرما بردار ہوں ہمارے لیے قرت عین بن جائیں یا اولادیں نافرمان فرمان ہوں اور ہمارے لیے عذابر وبال بن جائیں یہ تو علیحد لیکن ان کے حقوق میں والد جو ہے وہ زیادتی دکھا جہاں تک محبت کا تعلق ہے وہ آپ کے بس میں نہیں جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے درخواست کرتے تھے کہ یا اللہ انی عمل کو فی انفی اللہ اپنی بیویوں کے بارے میں میں عدم کرتا ہوں انصاف کرتا ہوں لیکن جو میرے ہاتھ میں ہے کہ فقط برابر دیتا ہوں ٹائم برابر دیتا ہوں خرچہ برابر دیتا ہوں ملنے ملانے میں برابر ہونے کی کوشش کرتا ہوں لیکن کئی فادلوں کی مالا عمل لیکن میں اس چیز میں کیسی عدل کر سکتا ہوں جو میرے قبضے میں بھی نہیں دل تو میرے قبضے میں نہیں ہے کسی بیوی سے زیادہ محبت ہو کسی سے کم ہو تو میں کیا کروں اس لیے علما نے لکھا ہے کہ اگر کسی اولاد سے بندے کو زیادہ محبت ہے تو یہ کوئی جرم نہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ دل میں کسی کی محبت زیادہ ڈال دی جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی محبت جو تھی وہ اللہ تبارک بتا رہا نے زیادہ دل میں جا اب جناب بھائیوں نے مشورہ کیا اور اسی سے تحفظ پیدا اب نے مشورہ کیا کہ او کتلو یو سہو ارزم وجوہ ابھی کم و تکوی کن سوال انہوں نے کہا ایسا کرو قتل کر دیتے ہیں سب بالکل ختم جب رہے گا نہیں باپ کیا کرے گا دو دن چار دن غم کرے گا رو رو کے بیٹھ جائے گا آخر آدمی کو سبر آئی جائے اچھا بات یہ ہے کہ جب یوسف وہ نہیں ہوگا سامنے تو پھر ہماری طرف خود بخود ہی رجوع کرے گا نا دیکھو نا جب اچھا چلا جائے تو برے کی طرف ہی آدمی کہا جائے دو بیٹے ہیں بندے کے ایک اچھا ہے خدمت گزار ہے ایک نلائق ہے اگر خدا نہ خاطہ اچھا چلا جائے تو آخر کیا کرے گا کہ یار اب تم ہی بچے ہو نا اب تو میرے میرا سہارا تم ہی رہ گئے ہو اب میری لکڑی تو تم ہو بھائی اب تو میرا ہاتھ تم نے ہی پکڑنا ہے تو اس لیے پھر خود خود یاقوب علیہ السلام ہماری طرف پوچ اور باقی یہ رہی بات کہ ہم قتل کر دیں اور اتنا بڑا جرم کریں تو بعد میں توبہ کر لیں گے تو ایسی باتیں پھر اچھے بن جائیں ٹھیک ہو جائیں جب ہمیں ان کی محبت مل جائے گی تو ہم بھی پھر ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ شیطان جب جرم کراتا ہے تو یہی باتیں دماغ میں ڈالتا ہے ابھی تم کر لو دروازہ کھلا ہے توبہ کا دروازہ مفتو ہے توبہ کرنے والے کا گناہ اللہ بٹا دے چھوڑے یار چار دن ہے جوانی کے کھالو لو پی لو اور جب بوڑھے ہو جاؤ گے ٹانگیں جواب دے دیں گی توبہ کر کے حرم میں جا کے بیٹھ جانا سفید ابل میں ماشاءاللہ پھر تو ماشاءاللہ جو ہے اسی دن یہ ایک تو ہوتا ہے یعنی آپ کل میبانی کر کے کسی بھی نواز میں صبح میں مغرب میں شاہ میں حرم میں آ جائیں اور امام کے پیچھے جو سفے ابل ہے اس کو آپ دیکھنا شروع کریں انشاءاللہ شاء آپ کو نبے فیصد وہ لوگ ملیں گے جو ریٹائر کوئی جوان انشاءاللہ شاء آپ کو نہیں اللہ کی صبحوں کی نماز میں آ جائیں یعنی یقین کریں کہ اگر مکے کے صرف سانویا کے طالب علم حرم میں آ جائیں تو حرم بھر جائیں متوسطہ کے بھی نہیں صرف جتنے بچے سانویہ میں پڑھتے ہیں یا ان کا اگر وہ ہر نماز میں حرم میں آئے نا خدا کی قدم پورا حرم بھر اور مہذب لوگوں کا پڑھے لکھے بچوں کا جن کو تعلیم بھی ہے حرم کا پتہ بھی ہے آداب بھی ہے لیکن جناب اب آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سب عمل میں جن سے محکمہ تنگ آ گیا اس نے نکال دیا گھر والے بھی تنگ آ گیا کہ دادا جان ہر وقت آداب بنے ہوئے ہیں خانس کھانس کے ہماری نیند خراب کی ہوئی ہے وہ بھی چار بجے کے بجائے ڈھائی بجے گھڑی لگا دیتے ہیں باجان کا وقت ہو گیا ہے. اور حرم شریف میں پڑھو تو صبح اللہ کتنا بڑا ہوگا کہیں گے کہ ہو, پھر بجے سے پہلے تو نہیں نا اس وقت تک تو ہم آرام کر کے سو لیں تو یہ جب عالم ہو جائے کہ فکر نہ کرو اگر ہم قتل کا جرم بگل بیٹھے اور یوسف علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا کہیں وہ کہ بعد میں ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے فکر کی بات اب جب یہ مشورہ ہونے لگا اور نعوذ باللہ یعنی وہ آخری حد تک آ گئے ایک قتل تک عملی بات نہیں قتل کر کرتے لا تک تو چپی یل تک بازو سیارتی یل تک بازو سیارتی تم تم پائری ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ کیا کر رہے ہو وہ چکل کرو نے لکھا ہے کہ وہ یہ تھا لیکن قرآن نے نام نہیں لیا قرآن پاک نے اقوی یوسف کا نام سے اور یہ قرآن انہیں سنت اللہ ہے اللہ پاک نام سے بحث نہیں اول بس وہ چند نوجوان جنہوں نے کہف بغار میں پناہ لی تھی کیا نام تھا اللہ أُمِّ مُوسَى ام موسا امسا کا نام کیا تھا کوئی قرآن نام سے بحاث نہیں کرتا لے اخت ہی کسی ہی اخت کا نام کیا تھا کوئی پتہ. ضرورت ہے اصل تو صاحب کا میں بائبل میں بھی یہ آتا ہے تلمود میں بھی یہ موجود ہے کہ اس کا نام یہ تھا اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ خیال کرو یار کیوں اتنی حد تک گزرتے ہو کہ بھائی کو قتل کرو یہ بات نہ کرو مقصد تو تمہارا یوسف علیہ السلام سے جان چھوڑانا ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ کسی دور جا کے کسی جنگل کے کنویں میں غیر آباد کنویں میں ڈال دیتے ہیں چلو یا تو کنویں میں جب ڈالیں گے غیر آباد کنواں ہے اندر سانپ ہوں گے پتہ نہیں بلائیں ہوں گی وہی یوسف کو کھا جائیں گے اور یوسف ختم ہو جائیں گے کم از کم ہم اپنے ہاتھ سے تو ختم نہ کریں اپنے ہاتھ سے مارنا اور ایسی جگہ پہ چھوڑنا کہ کوئی اور چیز آپ کو ڈس لے اور مار لے یا اگر یوسف علیہ اسلام وہاں بچ اور کسی جانور نے نہ ڈس آپ اگر بچ گئے تو پھر یہ بات ہوگی کہ کوئی نہ کوئی کافلا گزرے گا کوئی نہ کوئی گزرنے والے گزریں گے اندر وہ روئیں گے چیخیں گے آواز سنیں گے تو وہ نکال لیں گے اگر وہ بھی نکال کے لے گئے تو ہمارے تو کام ہو گیا نا اگر تم کرنا چاہتے ہو تو تین کہا کہ خدا کے لیے یہ فکر کرو کہ قتل کرنے والی بات کچھ ہو قتل کرنے میں ہمیں کیا فائدہ اور دوسرا یہ ہے کہ قتل جو ہے وہ چھپانی رہے گا ایک نہ ایک دن تو ظاہر ہوگا اسی لیے بہتری ہے کہ القوح غیاب جبھی اور اسی کو وہ لکھا ہے ان لوگوں نے کہ یہ شمال سکم میں ایک جگہ تھی جس کا نام تھا دوتن یہ بائبل میں جو اس جگہ کا نام آیا ہے کہ شمال سکم میں یہ جگہ تھی اور اس کا نام تھا دوتن جہاں وہ کنواں تھا اور وہ قابلہ جو ہے وہ شر کے اردم سے مصر کی طرف جا رہا تھا جو اس کنویں پہ وہ قابلہ گزرا یہ چیزیں جو ہیں کتب سابقہ میں جیسے بائبل ہے یا اور اسرائیلی روایات کی کتب ہیں یا روایات کاب احبار ہیں اور روایتوں میں یہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ ان بھائیوں نے یہ مشورہ کیا اور آخر میں اسی بات پہ اتفاق کر دیا کہ چلو بھی قتل ہم نہیں کرتے ہیں لیکن آپ کو کسی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ عالم بلم میراد رانی اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزی نوجوانوں خصص المبیا علیہ و وسلیم کے سلسلے میں ہم سیدنا یوسف علیہ السلام کے عیسائی مبارک کا مطالعہ اور اذاکرا کر رہے ہیں جیسا کہ آپ نے صاحب کا دروس میں الحمدللہ سنا ہے یہ قصہ مبارک جو ہے ایک عجیب قصہ ہے جس کو خود قرآن احسن القصص کہتا ہے اور اس قصہ مبارک میں بہت بڑے عبر ہیں نسائے ہیں موائز ہیں فوائد ہیں تو ہم اس درس میں ان قصہ مبارک میں یہاں تک پہنچے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اپنے والد سے بتلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ گیارہ تارے ہیں اور سورج اور چاند جو ہیں وہ مجھے سجا کر اور اس پہ ہم نے خواب خواب کے اقسام اور خواب کی تعبیر ساری مباحث الحمدللہ ہم ہم کا درس میں پڑھ چکے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی کہ بیٹا کسی دوسرے بھائی کو کسی کو اس خواب کا ذکر نہیں کرنا کیونکہ یعقوب علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے نبی تھے وہ سمجھ گئے کہ اس خواب میں کوئی بہت بڑا اشارہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ وبارک و تعالیٰ کسی عظمت کسی رفعت کسی مقام پہ, پہ پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ خدا کی قدرت ہے کہ جب بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی کو عزت ملے تو فطری بات ہے کہ پھر دوسرے بھائیوں کو تو حضرت ہوتا ہے اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو اس خواب کے ذکر کرنے سے منع اور اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک حدیث مبارک ہے کہ کم بل کی تمام کہ تم اپنے امور اور اپنے کام جو ہیں وہ رازداری سے سر انجام کیا یہ نہیں کہ بلا وجہ کہتا رہے آدمی میں یہ کر رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں یہ جتنا اللہ نے اس کو رازداری میں برکت رکھی ہے فائدہ رکھا ہے اتنا شو کرنے میں بہرحال یوسف علیہ السلام کے اس خواب کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کے بھائیوں کو بھی پتا چل اب مفسرین نے اس کی دو وجوہات رکھی ہیں مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کو ذکر کرنے سے پہلے اپنے بھائیوں کو بھی بتا چکے اب اگر والد نے منع کیا تو رک نہیں سکتے تھے رکنے کا کوئی فائدہ نہیں کس تو بتا چکے اور بعض علماء کے نام یہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے تو نہیں بتلایا انہوں نے تو اپنے بھائی حضرت بنیامین کو بتلایا تھا جو ان کے شقیق تھے ایک ماں سے باقی اولاد جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ دوسری پیر تو بن نے کہیں بھائیوں کو ذکر کر دیا اب اس خواب کے بعد ان کے دلوں میں مزید عصبیت اور حسد جو تھا وہ بڑھ گیا اب انہوں نے پروگرام بنایا نے کٹھے بیٹھ کے مشورہ کیا آپس میں سب بھائیوں نے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ بات بڑی عجیب ہے کہ بھائی یقوب علیہ السلام کی شفقت اور محبت جو ہے وہ صرف یوسف علیہ السلام کی طرف ہے اور ہم دس بھائی ہیں گیارہ بھائی ہیں ہماری طرف محبت نہیں اور یہ بات جو ہے ہمارے لیے ناقابل برداشت یہ ہم کیسے برداشت کر سکتے کہ ہم دس بھائی گیارہ بھائی ایک طرف اور یوسف علیہ السلام ایک طرف اور وہ زیادہ محبوب ہو اس قالو لیوسف و حب ہی نہیں حالانکہ ونہ ہم تو ایک جماعت ہیں قوت ہے ہم دس ہیں تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی ان سے پیار کریں جن کے پاس طاقت ہے قوت ہے ہم دس جوان آدمی ہیں باپ کے کام آنے یوسف علیہ السلام بھی چھوٹے ہیں بنیامین بھی چھوٹے ہیں ان کے مقابلے پہ دو کو ترجیح دینا اور دس کے ساتھ وہ پیار نہ کرنا اینا ابانالمبین ہمارا باپ جو ہے سری حالتی اس لیے یاد رکھیں کہ دلال کا معنی ہمیشہ یہ نہیں کیا جاتا کہ گمراہ ہے نبود بلّہ اگر اپنے باپ کو وہ گمراہ سمجھیں اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں پھر تو وہ کا کرو پھر تو وہ مسلمان بھی نہیں رہتے اللہ کے نبی کو گمراہ کہنے والا یہ اللہ کے نبی کی شان میں توہین کرنے والا بندہ جو ہے وہ تو مسلمان بھی رہتا کسی بھی امت کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کی شان میں کوتا کرے اللہ کے نبی کی شان میں کوئی ایسی گستاخی کرے یا گستاخانہ لفظ اپنی زبان سے نکالے وہ تو زندگی ہے اور اس کی سزا موت ہے یہ آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑا پورے عالم میں اس قانون کے بارے میں توہین رسالت کے قانون کے بارے میں پوری دنیا میں شور بچایا جاتا ہے کفر کی طرف سے کہ یہ حقوق انسانیت کے خلاف ہے اور یہ حقوق انسانیت کے خلاف ہے ہر آدمی کی حریت ہے آزادی ہے ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے کیا کہتا ہے کیا پڑھتا ہے اس پر ہی پابندی لگائی جا سکتی یہ تو مسلمان بڑے بنیاد پرست ہیں اور انتہا پرست ہیں اور ان کے ہاں تو بس اللہ کے نبی کی توہین تو سلائے موت نے کیا بات حالانکہ اصولی طور پر تو یہ ہے کہ کیونکہ ان کو اسلام سے دشمنی ہے اسلام کی دشنی میں وہ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ حقیقت کو بھی نہیں پڑھتے آدمی جب کسی کے تعصب میں آ جائے نا وہ اس کو پھر آدمی اچھا نہیں لگتا ان کو اسلام سے کچھ اتنا وہ الرجک ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اگر دنیا میں کبھی کسی نے ہم سے مقابلہ کیا یا ہمارے سامنے آیا یا ہم پر گالے تو یہی دین نہیں اسلام ورنہ پہلی بات یہ رکھیں کہ توہین رسالت میں صرف حضور خواہ کی ذات مبارک نہیں بلکہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ اسلام کی بھی توہین کرے تو وہی سزا ہے حضرت مسعل السلام کی توہین کرے تو وہی سزا ہے توہین رسالت کسی رسول کے بارے میں بھی توہین کرے یہ نہیں کہ صرف حضور اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بات تو یہ اپنے ذہن میں اور دوسری بات یہ ہے کہ کون سا دنیا میں ایسا ملک ہے ایسا دستور ہے کہ جو اپنے آئین سے باغی ہو یا اپنے بادشاہ سے باغی ہو یا اپنے اس ملک کی مقتدرہ کبت سے باغی ہو اور اس کی سزا موت نہیں رکھی گئی کون سا دنیا میں کہانی کوئی ایک مجھے دستور بتا دے ہر ملک میں باغی کی سزا موت اور یہ تو پھر صرف ملک کا باغی نہیں یہ تو ہمارے دین کا باغی ہے اور اسی لیے ایک فلسفے کو سمجھیں کہ اسلام لانے کے لیے جبر نہیں کیا جاتا کہ آپ کسی کو جبر کریں کہ جی آپ کلمہ پڑھیں غلط آپ ہندو کو جبر نہیں کریں گے آپ سکھ کو جبر نہیں کریں گے یہود و نصارہ کو جبر نہیں کریں گے آپ ان کو اسلام کی حقانیت اسلام کے دلائل اسلام کی آیات اسلام کے براہیم اسلام کے محاسن ان کے سامنے رکھیں گے اگر ان کا دل قبول کرتا ہے اگر نہیں کرتا نا اکراہ فدی کوئی جبر لیکن جب کوئی آدمی اسلام کو قبول کر لے آپ دیکھیں نا جی کہ آپ نے اگر آئین کی وفاداری کا حلف اٹھا لیا ہے پھر اگر آپ اس حلف کی مخالفت کرتے ہیں تو اب آپ باغی ٹھہرتے ہیں لیکن اگر آپ نے حل نہیں اٹھایا آپ نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا آپ نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں اس کوئی جبر نہیں کرتا کبھی بھی اسلام نے جبر نہیں کیا ورنہ جہاں جہاں مسلمانوں کی صدیوں تک حکومتیں رہی ہیں اگر جبر کی بات ہوتی تو پھر تو غیر مسلم کو ایک بھی نہ ہوتا حالانکہ اسلام کے خلاف ہر حکومت نے جبر کیا ہے زمانہ روم سے لے کر فارس سے لے کر سرو کسرا سے لے کر آج ہی تھا جتنی کافر قوتیں ہیں سب سے بڑا ظلم یہ وہ مسلمانوں پہ آج دیکھ رہے ہیں آپ ان کو جو کچھ شیشان میں ہو رہا ہے اس پہ انسانی حقوق یاد نہیں آتے کسوا میں کیا ہوا انسانی حقوق کی کوئی بات نہیں لبنان میں کیا ہوا انسانی حقوق نہیں مجروح ہوتے کشمیر میں کیا ہوا انسانی حقوق نہیں مجروح ہوتے یعنی اب ان کے اپنے وہاں کے جی منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی کچھ ہے۔ اس لیے ان کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایک قاعدہ ہے ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی توہین کرے نوزل آپ کی شان اقدس میں کوئی گستاخی کرے اس کی سزا موت ہے تو انہوں نے جو کہا کہ انانا لفی دلال ان مبین میں تو کافر ہو گئے بن گئے اس لیے نے فرمایا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر جگہ ایک لفظ کا معنی ایک نہیں ہوتا اس کے سیاح کو سب کو دیکھنا پڑتا معنی یہ تھا کہ دیکھو جی کہ نہن کو صبح ایک طرف ہم دس ہیں ایک طرف دو ہیں ہم جوان ہیں وہ چھوٹے بچے ہیں ان کو ہم پر ترجیح دینا غلطی ہے کھلی ہوئی ہمارے ابا تو بالکل کھلی ہوئی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ادنے آدمی کو بھی سمجھ تو اس کا بھئی حل کیا کریں اس غلطی کا انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ابا تو مانتے نہیں ابا ایسا کرتے ہیں کہ اکتلو یوسف یوسف علیہ السلام کو قتل یا پھر یوسف علیہ السلام کو دور کسی جگہ تاکہ واپس نہ آ سکے تو جب یوسف علیہ السلام کا وجود ہی نہیں ہوگا تو لازمی بات ہے کہ اب والد مجبور ہو کے پر ہم سے ہی محبت کرے گا اور کس سے کرے اگر ایک آدمی کے پاس بس ان چار بچے ہیں ایک انتہائی برما بردار ہے لیکن خدا رحمت کے لیے موت آ گئی تو بیچارہ کیا کرے گا ان تین کی طرف ہی خود بخود لوٹے گا اور کہنے لگے کہ گو یہ ہماری غلطی تو ہوگی لیکن ایک تو ہم با اپنے بھائی یوسف کے قتل کرنے کے بعد باپ کی محبت حاصل کر لیں گے اور ہم بھی اچھے لوگ ہو جائیں کہ ہم سے اللہ کا نبی محبت کرتا اور باد نما نے کہا کہنے لگے کہ کوئی یہ غلطی ہے لیکن ہم پر توبہ کر کے ٹھیک ہو جائیں اب قرآن کہتا ہے کہ کالا کام من لا تک تلو الکوحیبی توارتی ان کن كُنْتُمْ فاحد اللہ فرما دیے کہ ان میں سے ایک کہنے والے نے قرآن نام نہیں لیتا اصولی بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ نام اسے تعلق نہیں رکھتا کہ نام بیان کرتا ہے مقصد تو کام سے ہے مقصد تو ہمیں اس سبق سے ہے جو یوسف علیہ السلام کے سبق میں ہمیں مل رہا ہے کہ دیکھیں کہ بھائی جو ہیں وہ اپنے بھائی کو بل بنا حسر قتل کرنے کے لیے تیار اور اسی سے اندازہ کریں کہ سب سے پہلا قتل جو ہے وہ بھی تو بھائی نے کیا یعنی جب حضرت حابی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قتل ہوئے ہیں تو اس کو بھی کسی غیر نے تو قتل نہیں کیا بھائی نے قتل کیا کابل کون تھے بھائی اور اسی نے قتل کی بنیاد رکھی تو اسی لیے وہ اپنا ایک عربوں کا محاورہ ہے نا جی کہ ال کل اکارب کے یہ جو رشتے دار ہوتے ہیں نا یہ بچھو ہوتے الف کے ساتھ لکھو اکارب تو رشتے دار بنتا ہے قرابت سے اور اسی کو ای لگا دو تو بچھو بن جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مجبور ہوتے ہیں بیچارے ایک دوسرے کو ڈنگ مارنے سے اللہ منہدا اللہ مگر وہ جن کو اللہ نے ہدایت دی اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدل میں فرمایا تھا بیسل نبی کم آپ نے فرمایا ابو جہل اے اتبا ربیا شہبہ تم کیسے میری برادری ہو کتنی بری برادری ہو تم کتنے برے رشتے دار کیسے لو سدکنی اناس کہ تم نے رشتے دار ہو کر میری تکلیف کی اور لوگوں نے مجھ میرا کلمہ پڑھا اور مجھ پہ ایمان لے آئے اخرج تمونی آبانی تم نے رشتے دار ہو کر مجھے گھر سے مکے سے نکالا اور لوگوں نے مجھے سینے سے لگایا کیسے تم رشتے دار تو اس لیے اولابھا نے بھی لکھا ہے کہ یہ جو قرابت کے مسائل ہیں کسی بھی یہ بہت ہی مشکل ہوتے ہیں. کسی لیے وہ کسی ایک اردو کے کسی شاعر کا بھی ایک شعر ہے رشتہ داری کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ یہ عجیب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں کہ دور ہوں تو دھواں دیں اور قریب ہوں تو جل جائیں پتہ کہ رشتہ دار جو ہوتے ہیں نا وہ ایک ایسی ہیں جیسے سلگتی ہوئی لکڑی لکڑی ہوتے ہیں سلگ رہی ہو اب بیٹھے ہوں دور تو کچھ نہیں تو دھواں تو دے گی تنگ تو کرے گی اور اگر غریب آ گئی آگے تو جل گئی کہ دور ہوں تو دھواں دیں اور قریب ہوں تو جل جائیں تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب بھی نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ یعنی سازش قتل اور وہ بھی یعنی آدم کا بیٹا بھی تو نبی کا بیٹا ہے اور یوسف علیہ السلام بھی نبی کا بیٹا ہے اور خود نبی ہے لیکن سازش کرنے والے کون ہیں بھائی اسی لیے شورش کاشمیری جو ایک بہت بڑے اپنے وقت کا خطیب ادیب شاعر بڑا عجیب آدمی تھا گزرے ہیں تو بہرحال وہ کافی عرصے سے اختلاف کے بعد بھٹو صاحب سے ان کی سلو ہوئی تو بھٹو صاحب نے کہا کہ اچھا کشمیری صاحب اچھا شورش صاحب اب سابقہ باتوں کو مٹی ڈالیں آج کے بعد میں آپ کا بھائی ہوں تو اس نے کہا جی بھائی تو یوسف کے بھی بہت تھے پتہ نہیں آپ کون سے بھائی بن رہے ہیں میرے اب یہ تو اللہ کو پتا ہے آپ میرے بھائی تو بن رہے ہیں لیکن خیال ہے کہ آپ بھی کہیں یوسف کے بھائی ثابت نہ ہوں تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ آپ بھائی ہیں اور قتل کی سازش ہو رہی ہے اور بھائی بھی کون نبی ابن نبی انہ تو ایک بول بڑا بعض علماء نے لکھا ہے منصاف کا کتب سے تورات سے اور اناجیت سے کہ بولنے والا جو ہے ان کا بھائی تھا اس کا نام تھا یہودا بعض کہتے ہیں یہودا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ ان کا بڑا بھائی تھا شمعون اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں ان کا تھا تو وہی وہ بڑا بھائی اس کا نام جو ہے راہل تھا بہرحال مختلف نام لکھے گئے جب قرآن نے نام نہیں لیا تو ہمیں اس جن میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اب اس نے مشورہ دیا اس نے کہا کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ تم بھائی کو قتل کرنے کی سوچ رہے ہو یہ کوئی معقول بات کوئی عقل کی بات یعنی باپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھائی کو قتل کر دو یہ عجیب بات ہوئی بھائی اچھا اس قتل سے تو باپ کی نفرت بڑھے گی نہ کہ محبت حاصل کرو گے وہ کہ عجیب اولاد ہے کہ جنہوں نے جا کے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اب بھی یہ میری محبت اور شفقت کے اقدار ہیں ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ قتل کرنے کے لیے اگر تم بس ضد ہو نا تو پھر میرے کہنا مان لو کہ بلا وجہ کسی کے خون سے اپنے ہاتھ نہ رنگو کیونکہ خون جو ہے نا وہ کبھی ضائع نہیں جاتا اور خون ایک نہ ایک دن ضرور اپنے اثرات جو ہے وہ ظاہر کرتا وہ کبھی ضائع نہیں جاتا کبھی اب جناب یہ ہے کہ جب یہ حالات دیکھے گئے ان کو بتلائے گئے سمجھایا گیا انہوں نے کہا تو کیا کریں انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم جا کر کسی دور آفتادہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں. پہلے تو کنویں میں ڈالنے سے اس کے اندر جو کوئی بلائیں بلائیں ہوں گی ولا وہ کھا جائیں گی پرانا جنگل میں اس میں کئی بلائیں گی. اچھا اگر بفر محال اس سے بھی بچ جائے تو کوئی بندے تو وہاں سے کافلے گزرتے رہتے ہیں اور ایسے کنو سے پانی بھرتے رہتے ہیں جب وہ دیکھیں گے وہ نکال کے لے جائیں گے کسی ملک میں تو خام کا کیوں قتل سے اپنے ہاتھ رکھتے عجیب بات کیوں جرم کر رہے انہوں نے کہا اچھا سوچ میں پڑ گئے کہنے لگے کہ چلو ایسا کرتے ہیں تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ چلو قتل نہیں کرتے لیکن کسی نہ کسی جگہ بہرحال دور کر دیتے ہیں اور سب کٹھے ہو کے باپ کے پاس آئے اس کو قرآن خود دیا کالو یا ابانا تمناف انال <لَنَاصِحُون> ملوب ہوتا ہے کہ کافی پہلے کہتے رہے اسے کہنے گیا کہ بجان پتہ نہیں کیوں آپ ہم پر اعتماد نہیں کرتے آپ یوسف علیہ السلام کے ذمن میں ہم پر کیوں نہیں اعتماد کر ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں بھائی ہیں اچھا بھائیوں میں کبھی کوئی تھوڑی بہت تلخی بھی ہو جائے لیکن پھر بھی ہم بھائی ہیں یوسف علیہ السلام کے مہربانی یرتع کراف ابا جان آپ مہربانی کریں اس کو اجازت دیں کہ کل ہمارے ساتھ جائے ہم جائیں گے اور کھائیں گے پیئیں گے جنگلوں میں جو جنگلی چیزیں ہوتی ہیں جنگلی پھل ہوتے ہیں وہ کھائیں گے وہ اللہ آپ اور کھیلیں گے اس لیے اور نے لکھا ہے کہ بعض کھیل کود جو ہیں جو شریعت کے خلاف نہ ہوں کوئی منع ہے مثلا آدمی گھوڑا دوڑاتا ہے آدمی دوڑ میں مقابلہ کرتا ہے مم, مثال کے طور پر آدمی کشتی کرتا ہے آدمی کبڈی کھیلتا ہے یا آدمی ہاکی کھیلتا ہے یا آدمی کرکٹ وکٹ کھیلتا ہے شرط یہ ہے کہ اوقات نماز اور فرائض کا خیال رکھے یہ نہیں کہ کھیل میں لگنے کے بعد نمازیں ختم جیو تو میچ جی نہیں بند کیا جا سکتا پھر حرام ہو گئی کیونکہ اللہ کے کی فرائض کو چھوڑنا پھر نفس سے ہی کھیلنا حرام ہی تھا اب انہوں نے جب اصرار کیا اور ساتھ یہ بھی کہا اپنے ابا سے کہ ابا جانا فکر نہ کریں ہم حفاظت کریں گے ہم بالکل حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا خیال رکھیں گے تو یعقوب علیہ السلام نے سننے کے بعد کہا کال انبوی و خاف ابو تم انگا فر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے غم ہے مجھے فکر ہے یو سکتا کہ اگر تم ان کو لے کے گئے اور بات یہ ہے کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھیڑیا کے اس کو کھا جائے چھوٹا بچہ ہے چھوٹی عمر ہے اور تم اپنی کھیل کود میں ہو غفلت میں پڑے ہو تمہیں پتہ بھی نہ ہو اور تم اپنے اس میں لگے ہوئے اور اس کو آگے کو بھیڑیا کھا جائے مجھے بڑا فکر ہے میں نہیں اجازت کالولا ان لگے <خَحصِرُون> کمال کی بات ہے ہم ایک جماعت ہیں دس آدمی ہیں ہم دس بندے بھی کھڑے ہوں اور ایک جناب بیڑی آ ہمارے بھائی کو کھا جائیں پھر تو سب سے بڑی گھاٹے اور تروٹے کی بات ہے پھر انتہا ہو گئے ہاتھ دو آپ بات یاد رکھیں کہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ بات کیوں فرمائی ایک مسئلے کو سمجھ کہ بھی یوسف علیہ السلام نے آخر یہ بات کیوں فرمائی کہ جی اس کو شاید بھیڑیا کھا جائے اور تم غافل ہو پتہ بھی نہ کرو تم اپنے کھیل میں لگے ہوئے ہو یہ بات جو یوسف علیہ السلام یاقوب علیہ السلام نے فرمائی تو کیوں اور مشکل یہ ہوتی ہے یاد رکھیں کہ ہر باطل فرقہ جو ہے نا جی وہ اللہ کے قرآن کے حروف کے معانی میں یا الفاظ مبارک میں اپنے پسند کی تحریف کر دیتے ہیں اپنی طریقے سے اس کے معنی کو ڈھال دیتے ہیں اور اسی سے اپنے مطلب کی بات کو نکالتے ہیں جیسے کسی نے کہا نا کہ خود تو بدلتے نہیں قرآن کو بدلتے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ جو قرآن کا حکم ہے ہم اپنے آپ کو بدل دیں لیکن وہ خود تو نہیں بدلتے لیکن اللہ کے قرآن کو بدل دیتے ہیں تو اب بعض ہمارے لوگوں نے یہاں سے ایک عجیب بات نکالی ان کا دیکھو جی اللہ کے نبی عالم الغیب ہوتے ہیں ان کے پاس علم قید ہوتا ہے یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ بیڑی والا قصہ بنائیں گے اسی لیے تو پہلے کہہ رہے ہیں تب بھی کر رہے ہیں کہ کیا کرو گے لینا کالح دیب اگر اس کو بگیاڑ کھا گیا اسی لیے کہ وہ عالم الغیب تھے یعنی وہ اپنے مطلب کی ایک بات نکال حالانکہ یہ نہ سوچا کہ بھی اگر وہ عالم الغیب ہیں تو جب یہ بھی پتا ہے کہ میرے بیٹے بیڑیے والا قصہ بنائیں گے تو جہاں کنویں میں تھے تو پھر بھی تو علم ہوتا آپ کو کہ حضرت فلاں کنویں میں ڈالے گئے وہاں تو تین راتیں گزاری ہیں کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں تو جا کے نکال لیتے وہ علم آخر کیوں نہیں ہوا اور علم ہونے کے باوجود بھی اگر باپ اپنے بیٹے کی اور مظلوم بیٹے کی مدد نہ کرے تو کیا پھر وہ قیامت میں تو الٹا نہ قابل مواقع ہے اچھا پھر یہ کہیں کہ بیٹوں سے اولاد سے مخ... اولاد تو جب شرمندہ ہو جاتی ہے اولاد تو اس کا قتل ثابت کر رہی ہے اور یوسف زندہ ہوتے اور باپ جی کھڑے ہو جاتے کہ یہ جی دیکھو جی یوسف زندہ بیٹھے کیسے کہتے, کہتے ہو قتل ہو گئے تو بجرم کے تو پاؤں نہیں ہوتے بجر زمین پہ کھڑا نہیں ہو سکتا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہاں علم غیب کا مسئلہ نہیں اس کی دو وجوہات مفسرین کرام نے لکھی ہیں ایک وجوہات تو یہ لکھی ہے کہ اس علاقے میں بے حد بھگیا احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر گیارہ سماعت فرمائیں